اللہ السلام علیم من الشیطہ الرجیم من حمده ونفقه ونفقه من الذین آدھو يحرسول القلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعرصينا واسمع غیر مسمع وراعنا لئیم بألسناتهم وطعنا في الدین مین کچھ ان لوگوں میں سے جو ہوتی ہیں یو حر خون اور وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وہ یقولہ و اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وقت غیر نسمائیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت غیرا مسمائیں یعنی کہ سن اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے اور کہتے ہیں یعنی ہماری رعایت رکھ لیکن بھی الفینا اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے پیچ دیتے ہوئے و تین سی اور دین میں تان کرتے ہوئے فارو اور اگر یقیناً وہ کہتے سنے و ہم نے سنا اور ہم نے اثاق کی وہ اور سنیے ون اور ہمیں دیکھیں لتانہ خی اللہم تو ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا وہ اقوام اور زیادہ درست ہوتا وہ اللہ پہ لانا ہوں وہ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لائن کی فال گا <فَلِيلًا> تو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ اٹھانا تعالی نے کہا تھا کہ یہ لوگ پہلے کتاب یہودی گمراہی مور لیتے ہیں غائب کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں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 تو اس کی کئی ایک مثالیں ہیں جیسے ذبح کا تعلق اسماعیل کے بجائے اسحاق علیہ السلام سے جوڑ دینا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اٹھایا تھا تو وہ کیسے سکتے یہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام تو اس طرح کی تبدیلیاں وہ کرتے پھر اللہ سبحانہ ہوا تو نے ان کی دوسری بات عادت بتائی ہے کہ یقور سمعنا تمہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ سن لیکن نہیں مانتے یعنی کہ سن کر ماننے کی بجائے نہ ماننے پر ہی ڈٹے اور اڑے رہتے ہیں وہی رمسماعین اور کہتے ہیں کہ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 راہینہ اور راہینہ کا لفظ کہتے صحابہ رام رضوان اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدت میں بیٹھتے اور انہیں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو کہتے راہینہ ہمارا بھی لحاظ کریں ہمارا بھی خیال کریں ہماری بھی بات سن اب یہ لوگ لفظ راہینہ کہتے تھے لیکن رائنا کو بولتے ہوئے زبانوں کو گھما کے کہتے زبان کو پیچ دے کے یعنی رائنا کے بجائے رائنا ذرا تھوڑا سا بزار ری راہی کہتے ہیں چرواہے کو راہی چرواہ اور رائنا مطلب اے ہمارے چرواہے لگ بھگ ظاہر ہی محسوس ہوتا لیکن اس کو تھوڑا سا دبا کے کہتے راعینا تو اس سے مانا کہا کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے لئی نہ دین اور فی دین اور دین میں سال کرتے ہوئے دین کا مذاق رہتے ہوئے کسی بنا پر اللہ سبحانہ و ہوا تعالی نے اہل ایمان کو کہا سعالین ضرور کہ تم راعینا نہ کہا کرو چونکہ یہ اب راعینا کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے تو رائے کے بجائے تم ان ضرور نہ کہہ لیا تو اب ان ضرور نہ میں اس طرح کی کوئی تحریف کر نہیں سکتے تھے والدہ ہم پارونا و اتانا اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کر لی یعنی نافرمانی کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی اطاعت کا اعلان کرتے وہاں اور کہتے کہ سنیے وم زر نہ کہتے نہ کہتے وہ اقوم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست در بات ہوتی بلا کے لاہن وہ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی خالہ مین اللہ قبیلہ لہذا وہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں تھوڑے ہی ان میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں باقی ایمان نہیں لاتے ہیں الَّذِينَ بِمَا نزلنا لِّمَا <مَعَاكُن> اے وہ اوس جنہیں کتاب دی گئی ہے تم بھی ایمان, لاؤ ایمان اس چیز پر نزلنا جس کو ہم نے نازر کیا ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازر کیا ہے مصد فلیمہ معطم <مَعَاكُن> وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی ہمارا نازک کردہ کلام قرآن مجید یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے یعنی تو رات و انجیت تو و انجیت کی یہ تقریب نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے تم بھی اس نئی نازک ہونے والی بڑی پر یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ قبل ان سا وجوہا اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں مٹا ڈالیں مٹا, مٹا دیں عَلَى <عَدْبَارِحَا> پھر ہم ان کو لوٹا دیں ان کی پیٹھوں پر یعنی چہروں کو مسک کر کے ان کو پیٹھوں کی طرف چہرے نکال دیں اور نل یا ہم ان پر لہنت کریں کمال انا سا سب جس طرح کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لا کی وکان امر واحم اللہ اور اللہ کا کام ہمیشہ سے ہی کیا ہوا ہے یعنی اصل ہے اب یہاں پہ اہل کتاب کی شرارتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کے بعد پھر ان کو ایمان کی کاغت دے رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری یہ شرارتوں کا علم ہے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 اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ اور اصحاب سب ہفتے والوں پر لانت کی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا باز نہیں آئے تو اللہ نے کہا کون سر ادر تنخواہ بندر خرید ہو جاؤ اللہ نے کو کر کے بندر بنا بن دیا تو اس طرح کے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے لانت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 کا بھی یقین اللہ تعالی ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وفرالی کا لیم اور جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا تو میں یو شرق اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے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 وہ معمولی ہیں وہ تو چھوٹے ہیں کفر اور شرق کی نسبت جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ تمام تک کفر اور شیرخ کی نسبت چھوٹے ہیں ہیں وہ کبیرہ ہی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن کفر اور شیر کی نسبت وہ چھوٹے ہیں تو جو تمہیں یہ ڈانٹ ہے وحید ہے اور جو عذابوں کا ڈراوا ہے وہ تمہارے کبائر کی وجہ سے نہیں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 چند ایک گناہوں کا ذکر کر کے جب یہ یہ یہ گناہ ہونے لگیں تو پھر خص و مصحف کا انتظار کرو یعنی چہروں کے بگڑنے کا اور زمین میں پھنسنے کا تو عذاب کبائر کی وحداد کی وجہ سے کبائر کی کثرت کے وجہ سے بھی آتا ہے لیکن یہود کو خصوصی طور پر جو پچھلی آیات میں بار بار تنقید کی جا رہی ہے اس نے ان کا بنیادی جو ضم ہے وہ شرک والا ہے اخر والا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والا ہے کیونکہ باقی گناہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا گناہ یہی کفر و شرت کا ہے تو اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر اور بھی ہو یا پھر میں شار یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرف معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گنا اللہ جسے چاہے بخش دے معاف کر دے میں شریک بلّہ القرار اطمن حگینہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں بہت بڑا بہتان جھوٹ باندھا ہے جب یہ جھوٹ ہی تھا کہ یہودی ردی علیہ صلاط و کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسائی تیسرا علیہ صلاح و سلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو جس کو بھی اللہ کا بیٹا کہنے اللہ کی علوحیت میں خدا کی خدائی میں اقتدار اور شراکت بات ٹھہرائیں گے وہ اس طرح اتمن مبینہ اس طرح اسمن عظیمہ بہت بڑا گنا واضح گنا بھرنے والا جھوٹ باندھنے والا تو یہود نشارہ اللہ تعالی کے بیٹے کا کے قائل ہو کر وہ بڑا گنا کرنے والے ہیں آج بھی لوگ اسلام کا دم بھرنے والے اور نام لینے والے اللہ سبحانہ ہوا تھا کے حصے میں سے ایک حصہ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 ہم بڑے نیک پاک اور یہ یہودیوں میں بھی بیماری تھی تو کہتے تھے نحم اب نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں لنس مسان محدود ہمیں چند دن ہی آل میں جانا پڑے گا اگر گئے تو اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم اللہ کے بڑے سے شہیدے ہیں اور اگر گئے بھی تو چند دن ہی جائیں گے تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے طور پر کہتے ہیں نہیں ساری نہ کل امید کہ ہم اہل کتاب ہیں ہم ان امیوں پر جو بھی ظلم و زیادتی کر ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ رد کر دیا یعنی وہ اپنے لیے رواز سمجھتے تھے امیوں پر اہل عرب پر جبرو استبداد ظلم و ستم اور ان کا مال کھانا انہیں لوٹنا انہیں تھوٹنا یہ اپنے لیے وہ جائز اور رواج سمجھتے ہیں اور کہتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں اپنے آپ کو بہتر کہتے تھے ویسے اپنے آپ کو سب سے دوسروں سے بہتر کہنے والا کام سب سے پہلے انگلش نے کیا تھا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 اسلام کے بہت سارے اقدامات جو ہیں ان کو وہ پسے پوچھتا پس دینے کے لیے یہ انسانی حقوق کی خلاف لڑکی ہے جس طرح آپ عورتوں کے پردے کو ہی لینے اس کے پیچھے بھی ہاتھ دھوتے کیوں پڑے انسانی حقوق کے خلاف تو اللہ سبحانہ بھانا ہوگا کا حکم نہ مان کر یہ لبرلز کو جو راستہ ہے یہ شیطان نے دکھایا ہے اللہ نے کہا تھا آدم کو سیدا کرو تو شیطان نے کہا نہیں میں اس سے بہتر آدم کو سیدا کرنا میرے شیطانی حقوق کے خلاف ہے تو یہ لیبرلز کا بابا آدم اور ان کا پیرو مرشد وہ ابلیس ہی ہے جو خدائی رقامات پر بھی ان کو اپنے حقوق یاد دلاتا ہے یعنی ہمارا حق ہے تو بہرحال یہ اپنے آپ کو بہتر کہتے انگلیوں سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں ہم ان سے افضل والا کا غیر مسلموں میں تو یہ کام ہے ہی اس طرح ہندوؤں نے اپنی کئی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں یہ اعلیٰ ہے اور یہ نچلی ذات ہے ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں ہم جی سید لادے ہیں اور ہم چودھری ہیں اور ہم فلاں ہیں ہم بڑی شہر ہیں تو نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے حسب و نصر پر فخر کرنے سے منع کیا ہے اور بڑی شدید مذمت کی ہے حسب و نصرت پر فخر کرنے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 اپنے بہتر اور بارتار ہونے کا تو بہرحال کسی بھی میدان میں ہو یہ, یہ اچھی بات نہیں اور میں الم سارا انکوسا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں بل اللہ کی میں بلکہ اللہ ہی اس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے ولا ان پر فکیل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا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 کوئی بھی دھاگا نما کوئی بھی چیز وہ فطیل کیا اس طرح مثال کے طور پر یہ تار ہے نا اس کو بھی ہم اردو میں فطیل کہتے ہیں اسی طرح دیا سرائی ماجس وہ بھی فطیل ہے اور وہ موم بتی کے اندر جو سادہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لفظ فطیر کا بول دیتے ہیں اسی طرح پریما کارڈ فٹیل شری اس کو بھی فکیل بولتے ہیں یعنی فقیل کا لفظ کسی بھی دھگا نما چیز کے اوپر بولا جاتا ہے لیکن اصل جو فقیر ہے فقیر کا لفظ عربی زبان میں وہ کھجور کی گٹلی کا جو دھگا ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے اور وہ بالکل باریک اور معمولی سا ریشہ ہوتا ہے مقصود یہ ہے کہ ذرا بھارتی اتنا معمولی سا بھی ظلم اللہ تعالی نہیں کرے گا عمر دیکھیے کئی پیپتارون اگر وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں وکا کاب ہی اسم مبینہ اور یہ واضح گنا ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا کی ذات پر جھوٹ باندھنا یہ اکبر قبائر میں سے ہے کبیرا گنا ہونے سے بھی بڑے بڑے گناہ ہو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منطالہ علیہ مالم اقل فلیت مکاتحم جو بندہ میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی اور کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے رہے منقطب علیہ مطالم فلیت مکات انار جو جان بوجھ کے میرے بارے میں جھوٹ کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم نے بنا رہا اللہ خان اللہ تعالیٰ پر بانتا ہے اس اللہ پر فرماتے بڑا ظالم اور جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیے کہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں انہیں کوئی خوف اور ہی نہیں ہے بکا خواب ہی اسم ہوگینا اللہ پر جھوٹ باندھنا